السلام علیکم اسٹوڈینٹس ٹوڈے وی آر آن آر ففتھ لیکچر اینڈ آئی ہوپ یو آر آل ریڈی فار اٹ آج کا لیکچر جو ہے وہ کرنٹ پرسپیکٹو جو ہے ایلنس اور ہیلتھ کے بارے میں جو ہے ان پہ ہماری یہ لیکچر ہے اور یہ لیکچر پچھلے لیکچر کی ایک قسم کی کنٹینیویشن ہی ہے کیونکہ پچھلے لیکچر میں آپ کو جیسے یاد ہوگا ہم نے بائیو میڈیکل بایوسائیکو سوشل ماڈل کی بات کی تھی آج بھی ہم اسی چیز کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے اور آج ہم کانسپٹ آف سسٹمس کی بات کریں گے کانسیپٹ آف سسٹم جو ہے یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا کانسیپٹ ہے اور یہ کانسیپٹ بیسکلی یو نو ریوالوز اراؤنڈ دا ہول پرسن جب ہم سسٹمس کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک پورے شخص کی بات کرتے ہیں اور مائنڈ یو جب ہم پورے شخص کی بات کرتے ہیں اکثر اوقات کہ آج کل کے زمانے میں وی ٹاک آف یو نو اے ہول پرسن تو جب ہم ہول پرسن جو ہے یہ اتنا آسان کانسیپٹ نہیں ہے بیکاز یو ہماری جو فنکشننگ ہے ایز اے جب اس کو ہم ایک ہولسٹک طریقے سے دیکھتے تو بڑی کامپلیکسی وہ فنکشننگ ہے اس میں بے شمار ڈائمینشنز انوالو ہو جاتی ہیں انٹریکٹیو ڈائمینشنز اور ان کا آپس کا جو انٹرپلے ہے وہ انوالو ہو جاتا ہے اور سائیکولوجسٹ جو ہے وہ اس سسٹمس کے کانسیپٹ کو بایو سائیکو سوشل ماڈل کی روشنی میں دے اور یہ جو ٹرم ہے یہ یہ جو, جو یہ گری ٹرم ہے بیسکلی اور اٹ کمس فرام دا ورڈ ہولس ہالس کا مطلب ہے وچ مینس اے ہول اب ہم آج کل کے زمانے میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے شہروں میں یو you نو know, جب آپ آتے ہوں گے یا رہتے ہوں گے جہاں اگر بڑا شہر ہے تو آپ نے کئی دکانوں پہ ہولسٹک میڈیسن کا نام دیکھا ہوگا اور آپ اگر ایک ایسی دکان میں اندر داخل ہو تو انسان کافی حیران ہو جاتا ہے میں بھی کافی حیران ہوا تھا جب میں ایک ہولسٹک میڈیسن کی دکان پہ گیا کیونکہ میں نے اندر دیکھا کہ اندر جو, جو دوائیاں تھیں کچھ تو وائٹمنس تھیں اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کا تعلق یو you نو know, پھولوں سے تھا کچھ پلانٹ سے تھا پودوں سے تھا کچھ خوشبوؤں سے تھا تو مائنڈ یو یہ ہولسٹک ٹریٹمنٹ جو ہے اس کا مطلب یہ یہ اروماز اور ہربل ہربل ہیلنگ صرف نہیں ہے یا جیسا ہم آج کل کے زمانے میں کئی دفعہ ہومیوپیتھی کا بھی ذکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ہومیوپیتھی بھی جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے تو بیسکلی یہ جو کانسیپٹ ہے ایک انسان کو پوری طرح سے دیکھنے کا ایز اے ہول پرسن دیکھنے کا اس کا آغاز جارج اینگل نے 1980 میں کیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ جو بایولوجیکل کانسیپٹ ہے سسٹمز کو ایکسپلین سب سے بہتر انداز سے سسٹمز کی ڈیفینیشن جو ہے یا سسٹمز کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ بایولوجیکل کانسیپٹ کے تھرو کی جا سکتی ہے تو سسٹم جو ہے وہ ایک ایسی اینٹٹی ہے ایک ایسی چیز ہے جو اپنے نیچر میں بڑی ڈائنامک ہے ڈائنمکس سے مراد ہے کہ اس میں بڑی موومینٹ ہے اس میں ڈیولپمنٹ ہے اس میں گروتھ ہے اس میں انٹریکشن ہے اور وہ کنٹینیوسلی ایوولو کرتی ہے یہ ایک بڑا امپارٹینٹ ایلیمنٹ ہے کہ وہ کنٹینیوسلی ایوولو کرتی ہے اور ہماری جو باڈی ہے ہم اس کو بھی ایک سسٹم کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں بے شمار مختلف چیزیں ہیں سیلز ہیں ٹیشوز ہیں یو نو آرگنز ہیں تو ان ان سب تمام چیزوں کا جو ہے ایک ایک امپیکٹ ہمارے اوپر ہوتا ہے اور جس پڑھنے سے جیسے امیون سسٹم ہے ہمارا ہمارا نروس سسٹم ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا ایک امپیکٹ ہمارے اوپر پڑتا ہے اب آپ کو میں ایک سسٹم ڈایاگرام دکھاؤں گا تو اگر آپ اس ڈائگرام میں غور کریں تو اس کی جو رائٹ right سائیڈ ہے اس پہ بایولوجیکل سسٹمز ہیں اور پھر بایولوجیکل سسٹمز کے نیچے آرگنس ٹیشوز اور سیلس کی بات کی ہوئی ہے اسی طرح یہ جو بایولوجیکل سسٹمس ہیں اگر آپ دیکھیں گے سائیکولوجیکل سسٹم اور سائیکولوجیکل سسٹم کی ہم بات جب بات کرتے ہیں تو اس میں امپورٹینس آف بیہیویئر پہ خاص طور پہ یو you نو know, غور کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے نیچے کوگنیشن اموشن اینڈ موٹیویشن تو یہ جو دونوں ایلیمنٹس ہیں ان کی ایک اپنی ذات بھی ہے ایک اپنی یونیکنیس بھی ہے اپنا ایک انڈیویژل آئیڈینٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک آپس میں انٹریکشن بھی ہے ایک ریلیشن شپ بھی آپس میں ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ سائیکولوجیکل سسٹم سے ہم پھر ایک اور سسٹم سوشل سسٹم اس میں انٹر ہوتے ہیں اور اسی طرح سوشل سسٹم جو ہے وہ سائیکولوجیکل سسٹم میں انٹر ہوتا ہے تو سوشل سسٹم میں آپ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی یو you نو know, شامل ہے اسی طرح فیملی بھی شامل ہے اسی طرح کمیونٹی بھی شامل ہے کمیونٹی سے مراد ہے ہمارا محلہ وہ علاقہ جہاں ہم رہتے ہو تو یہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاؤ دیز تھری ڈائمینشنز جو سسٹم کو بناتی ہیں دا بایولوجیکل دا سائیکولوجیکل اینڈ دا سوشل جو سسٹمز ہیں ان کا ایک وجود بھی ہے ایک اپنی آئیڈنٹی بھی ہے اور پھر یہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ریلیٹ بھی کرتے اب میں ایک اور آپ کو بڑی انٹرسٹنگ سی مثال دیتا ہوں جس سے یہ سسٹمس کا جو کانسیپٹ ہے یو نو ود ان ود ان سیلف کا ود ان اے باڈی وہ تھوڑا سا مزید اور ایکسپلین کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں فور انسٹینس آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہمیں چوٹ لگ جائے کہ ہمیں اگر چوٹ جسم کے ایک حصے میں لگ جائے تو دین ایک دم سے دا ہول باڈی گوز تھرو اے And the, the other parts of the body try to, you know, try to help uh, the whole person, the whole organ to achieve a balance. Toh so, ye eek bada natural sa, ek Allah Ta'ala ki taraf say, aap kehli ji ye aisa nizam hai, if there's a damage to one part of the body, other parts try to compensate for that damage and try to protect and manage the rest of the body from harm and from damage فار انسٹنس آپ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کا کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور لٹس ہے کہ ایکسیڈنٹ میں اف اے پرسن لوز از لوز از آئی سائٹ فار انسٹنس گوز بلائنڈ تو کئی اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کان ہے اس کی ابیلٹی ٹو لسن اس کی جو auditory ability ہے وہ بہت شارپن ہو جاتی ہے اور وہ اس ویژول جو ایک ایک, ایک, ایک کہہ لیجیے کہ ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جو ویژول ایکٹیویٹی اور ویژول جو اس کی سینسیٹیویٹی جو ہوتی ہے اور جو وہ جو ختم ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے اس کو وہ کمپنسیٹ کرنی شروع کر دیتی ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو باڈی جو ہے دیٹ اٹینس ٹو ٹیک کیئر آف اٹس اون self اور اسی طرح یہ اندر اگر کوئی ڈسکمفرٹ ہو اگر اندر کوئی ڈسبلٹی کی فیلنگ ہو تو وہ بھی ہماری ہمارا جو سسٹم ہے ٹینس ٹو ٹیک کیئر آف اٹ چاہے وہ ان باڈی چینجز کی فارم میں ہو چاہے وہ سوشل ریلیشن شپس کی فارم میں ہو چاہے وہ فیملی کی فارم میں ہو چاہے وہ کمیونٹی کی فارم میں ہو کوئی نہ کوئی سسٹم جو ہے وہ فوری طور پہ اٹینڈ کرتا ہے ہمارے اس اندرونی نیٹ کی اس اندرونی بیلنس کی اور اس کو دوبارہ سے اس میں ایک بیلنس لانے کی کوشش کرتا ہے ٹو السٹریٹ کہ یہ کانسپٹ جو ہے سسٹمس کا کانسیپٹ یہ کس طرح ورک کرتا ہے ہم ایک منٹ کے لیے میں آپ کو واپس لے جانا چاہوں گا اسٹوری پہ جو شروع میں میں نے پہلے لیکچر میں آپ سے شیئر کی تھی سارا کی یو ریمبر اوور ویٹ اے لٹل چبی اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی والدہ فار انسٹنس جو تھی شی واز آلسو آن دی ہیویئر سائڈ اینڈ شی واز آلسو اوور ویٹ اینڈ اب زیل میں آپ یہ رکھیں گے ایک فیکٹر جو تھا وہ جینےٹک فیکٹر ایک فیزیکل فیکٹر مدر کی طرف سے انہیریٹنس کا بھی تھا تو ہم سیوم کر لیتے ہیں کہ اس, یہ ایک, کہ اس نے انہیریٹ کی, کی تھی یہ چیز اپنی مدر سے فیو I منٹس mean مثال کے لیے ہم یہ سیوم کر لیتے کہ اس کا جو اوور تھا وہ اس نے انہیریٹ کیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اگر اسیوم کر سکتے ہیں کہ سارا جب چھوٹی ہوتی تھی اور وہ جب فار روتی تھی یا کسی چیز کی پہ غصہ اسے آتا تھا اینڈ ٹو تھرو اے تو اس کی ہو سکتا ہے کہ اس کی والدہ جو تھی وہ اس کو کوئی میٹھی چیز اس وقت کھانے کو دیتی ہوں جس ہمارے یہاں پہ آج کل بچوں کو اکثر یو نو مائیں جو ہے وہ کئی دفعہ سویٹ دے رہی ہوتی ہیں کئی دفعہ کینڈی دے رہی ہوتی ہیں کئی دفعہ گڑ چکھا رہی ہوتی ہیں کئی دفعہ چینی منہ میں ڈال رہی ہوتی ہیں یو you نو know, کئی دفعہ چپس دے رہی ہوتی ہیں کئی دفعہ کوک پلا رہی ہوتی ہے اچھا ہوتا یہ ہے کہ یہ, یہ جو ایلیمنٹ ہے اس طرح بچے کو چپ کرانے کا اس سے بچہ چپ تو ہو جاتا ہے اور کام ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے لیکن آہستہ آہستہ اس کو ایک اس کے سسٹم کو ایک عادت پڑنی شروع ہو مٹھاس کی یو نو میٹھی چیزوں کی اچھا اسی طرح دیر از ان دا کہ جو سارا کے پیرنٹس تھے وہ کنسرنڈ پیرنٹس تو ڈیفینیٹلی تھے لیکن ایک اکثر اوکات جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ موٹا ہوتا ہے تو اس کو نارملی اس کی بہت تعریف کی جاتی ہے یو نو ہم کہتے ہیں جی کتنا گپلو سا ہے کتنا پیارا سا بچہ ہے اچھا بھی بیبی کنسیڈر بیبی وہ الگ بات ہے کہ یو نو میڈیکلی اے چبی بیبی ناٹ بی اے ویری ہیلدی بیبی لیکن نارملی اگر آپ اپنے گھر میں بھی دیکھیں میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں میں اپنے دوستوں کے گھروں میں بھی دیکھتا ہوں تو اکثر اوقات جو بہت موٹا سا بچہ ہوتا ہے چبی سا بیبی ہوتا ہے یو you نو know, ہم ہم اس کی بڑی تعریف کرتے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایک قسم کا ہم بچے کو رینفورس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تمہیں اٹینشن ملے گی یو you نو know, موٹے ہونے سے اسی طرح اکثر اوقات گھروں میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ ضرور شامل کی جاتی ہے کھانے کے ساتھ اسی طرح یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کئی دفعہ بڑی مرغن چیزیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک آپ کے سالن میں خوب یو نو گھی نظر نہ آ رہا ہو یا جب تک آپ پراٹھا نہ کھا لیں تو اس وقت تک آپ کو تسلی نہیں ہوتی کہ جی کھانا کھایا ہے تو یہ کیا ہے آئی مین دس از آل فیٹی فوڈس دیٹ وی آر وی آر کنزیومنگ اور ایک ہمیں اس سے ایک بچپن سے ہی ہمیں عادت بڑھ جاتی ہے تلی ہوئی چیزیں کھانے کی یا ایسی چیزیں کھانے کی جن میں کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں یا جن, یا میٹھی چیزیں کھانے کی جس طرح اکثر اوقات دیکھنے میں آیا کہ ہم یو you نو know, فرنی کھانے کا ہمیں بڑے شوق ہے یا گھر میں اکثر اوقات ہم لوگ زردہ پکاتے ہیں اور زردہ کھاتے ہیں کئی گھروں میں تو یہ زردے کا اتنا رواج ہے کہ جب تک ہر روز زردہ نہ پکے تو you know, وہاں پہ ممبرس کی تسلی نہیں ہوتی لگتا ہے کہ کسی چیز کی کمی ہوگئی یہ یہ سب چیزیں اب, اب اب ہم سارا کے حوالے سے سب چیزوں کی بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سارا کی جو ہیوینس تھی وہ موٹاپا جو اس کا تھا اس کی وجہ سے اس, وہ اتنی ایکٹیو ایکٹیویٹی میں وہ شامل وہ نہیں ہوتی تھی فار انسٹنس ہمیں یہ پتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا موٹاپا واز ڈیفینیلی ون آف دا ریزنز جس کی وجہ سے وہ کچھ لیزی ہو گئی کچھ اس میں جیلٹی کم ہو گئی اور اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو بچے اوور ویٹ ہوتے ہیں وہ اووائیڈ کرتے ہیں ایکٹو ہونا وہ اووائیڈ کرتے ہیں آؤٹ ڈور گیمز میں شامل ہونا تو وہ فار انسٹنس ان کا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں بیٹھ کے کھلونوں سے کھیل لیا جائے گوڑیوں سے کھیل لیا جائے یا آج کل کے بچے جو ہے وہ زیادہ ٹی وی کے سامنے بیٹھنا پسند کرتے ہیں یا کچھ فیملیز ایسی ہیں جہاں پہ بچے جو ہے کمپیوٹرس کے سامنے بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں یو نو ایز اپ گیمس تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں اسی طرح آج کل کے جو ٹیلی ویژن پہ اگر آپ وار کریں تو ہمارے ٹیلی ویژن پہ کانسٹینٹلی جو بمبارٹمنٹ کمرشلس کی ہو رہی ہے, یا گھی کی ہو رہی ہے یا وہ تلی ہوئی چیزوں کی ہو رہی ہے یا وہ ایسی یو نو مٹھائیوں کی ہو رہی ہے یو نو جو اگین آر فیٹنگ اور کانسٹینٹلی جو میسیجز ہمیں مل رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر آپ کے کھانے میں یا ناشتے میں یو نو اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو وہ نامکمل کھانا ہوگا آپ کا تو یہ سب ہماری پروگرامنگ ہو رہی ہے اور یہ جو ہماری جو پروگرامنگ ہے یہ مختلف سسٹمز مختلف طریقوں سے یو نو گھریلو ماحول ٹیلیویژن پیرنٹس کی سوچ دوستوں کی سوچ سکول کا ماحول یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس طرف لے کے ہمیں جا رہے ہوتے ہیں اور سارا کے کیس پہ یہ سب چیزیں جو تھیں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا سارا کے موٹاپے کی طرف تو یہ جو انٹریکٹنگ ہے یہ بایو سائیکو سوشل سسٹمز اس سے ہمیں جو کیا پتہ چلتا ہے جو کہ ہمارے بائیو سائیکو سوشل سسٹم جو ہے وہ ان کا سارا کے ویٹ پہ ایک ڈیفینیٹ امپیکٹ پڑا تو اسی طرح یو you نو know یہ بایوسائیکو سوشل سسٹم جو ہے یہ صرف سارا کے ویٹ پہ ہی اس کا امپیکٹ نہیں پڑتا لیکن ہماری اکثر ہماری زندگیوں میں ان کا ایک بہت گہرا تعلق ہے اور انہی سے اور جو ریسرچرز ہیں انہوں نے اوور دا ایئرز یہ دیکھا ہے کہ ہیلتھ کو اگر پروموٹ کرنا ہے اگر ہمیں ہمیں ایک ہیلدی لائف سٹائل کو اپنانا ہے تو اور ہمیں اگر جلدی بیماری سے نکلنا ہے تو ہمارا ایک ہیلدی ورلڈ ویو ہونا چاہیے یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کچھ اب میں کچھ ایسی ڈسکوریز میں مثال دینا چاہوں گا جو خاص طور پہ جن کا امپیکٹ ہمارے ہیلتھ پہ بہت پڑتا ہے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر فارس پیپل وو آر ہاسپٹلائزڈ یا وہ لوگ جن کا جن کا کوئی آپریشن ہونے والا ہے یا کسی اور سرجیکل پروسیجر سے گزرنے والے ہیں ان کو اگر ان کی اینزائٹی پہ کام کیا جائے اور ان کو ان کی سرجری کے یو you نو know, جس بھی آپریشن میں سے انہوں نے گزرنا ہے اس کے اراؤنڈ اگر انہیں ایجوکیٹ کیا جائے تو وہ دیکھنے میں یہ آیا ہے اور ریسرچز یہ پروف کرتی ہیں کہ ان کا جو ہیلنگ کا پروسیس ہے وہ ایکسپیرائٹ ہو جاتا ہے ایکسپیرائٹ سے میری مراد ہے کہ وہ تیز ہو جاتا ہے ان کی ہاسپٹلائزیشن کا جو سٹے ہے اٹ از شارٹنڈ وہ کم ہو جاتا ہے اور وہ جلدی صحت یاب ہو کے واپس گھر چلے جاتے ہیں اسی طرح یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ پروگرام جہاں پہ سیفر سیکس پریکٹسز سکھائی جاتی ہیں ان پروگرام کے میں سے گزرے ہوئے جو لوگ ہیں یو نو وہ اپنے آپ کو ایسی بیماریوں سے جو, جو سیکشلی ٹرانسمٹ ہوتی ہیں لائک ایچ آئی وی کی انفیکشن فار انسٹنس وہ ان سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں ایسے لوگوں میں جن کو جن کی اویرنیس لیول ہائی ہوتا ہے اور جن کو پتہ ہے کہ کیا رسک فیکٹرو ہُو ناٹ گو تھرو دس اسی طرح یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لوگ جن کا سوشل سپورٹ سسٹم بڑا اچھا ہوتا ہے سوشل سپورٹ سسٹم سے میرے مراد ہے کہ لیٹس اے کہ فیملی کا سپورٹ سسٹم ان کا بہت مضبوط ہے fortunately یو نو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں ابھی بھی جو فیملی ہے اٹس اے ویری امپورٹنٹ سپورٹ سسٹم آئی مین یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویسٹ جو ہے وہ دوسری ایکسٹریم پہ جانے کے بعد اب واپس فیملی کی طرف آ رہا ہے وہ واپس فیملی کے بینیفٹس اور فیملی آپس میں رہنے کے بینیفٹس کی طرف دیکھنا انہوں نے شروع کیا ہے تو ہم تو fortunately ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ یو you نو know, بہن بھائی بھی ساتھ ہے والدین بھی ساتھ ہے اور دوست احباب بھی ساتھ ہیں یو you نو know, دوست بھی جو ہے دے آر ویری امپورٹینٹ ایلیمنٹ تو دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ایسا سوشل سسٹم اگر انسان کو مہیا ہو تو وہ بھی ڈیفینیٹلی اس کا ایک ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے ہماری صحت پہ اور ہم جلدی بیماری سے نکل آتے ہیں اور ہم جلدی صحت یاب ہو جاتے ہیں اور ہم اپنا یو you know, ہم اپنے آپ کو بہتر اسٹرانگر سارٹ آف وکٹ پہ محسوس کرتے ہیں similarly دیکھنے میں آیا کہ جو اسٹریس ہے وہ اس کا بھی ایک negative impact پڑتا ہے ہمارے immune system پہ اس لیے یو you نو know, ایسے میتھڈس ایسے سائیکولوجیکل میتھڈس ایسے ایجوکیشنل میتھڈس جو ہے یو you نو know, جس سے اسٹریس کم کی جا سکے وہ ہیلتھ سائیکولوجسٹ ان پرٹیکولر اینڈ سائیکولوجسٹ ان جنرل جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ود کینسر پیشنٹس ایسے پیشنٹس جنہیں اور کرونک پرابلم یا ڈیزیزز ہوتی ہیں تو یہ جو جو فورسز جو کینسر پیشنٹس ہیں آپ کو یہ یو کین ویل امیجن دیٹ ون اے پرسن از سفرنگ فروم کینسر اینڈ انڈر گوئنگ دا ٹریٹمنٹ تو وہ اس کی بذات خود اس پروسیس میں سے گزرنا جو ہے وہ ڈپریشن کا باعث بنتا ہے اور ڈپریشن جو ہے اس کو جب سائیکالوجسٹ کی انوالومنٹ جب اس کو لفٹ کرتی ہے اس کو کم کرتی ہے اگر پوری طرح سے لفٹ نہیں بھی ہوتا تو جب اس کو مینیمائز کرتی ہے تو اس کا ایک مثبت اثر ہمارے پورے امیون سسٹم پہ پڑتا ہے اور ہم بہتر طریقے سے فنکشن کرتے ہیں اور دیکھنے میں اور ریسرچ جو ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ کئی دفعہ ہماری جو لائف کی لانگبلٹی ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے یو you know, ہم ایک قسم کی ہم اس بیماری کے ساتھ ہم زیادہ بہتر طریقے سے ایک اپنی جنگ جو ہے ہم اپنی لڑائی جو ہے اپنا ٹریٹمنٹ جو ہے ہم جاری رکھ سکتے ہیں اگر ہماری سٹریس جو ہے اس کو مینیمائز ہو جائے اور اسے کم کر دیا جائے اسی طرح وہ لوگ وہ پیشنٹس جو سفر کرتے ہیں پین پین سے یا کسی اور کرانک النس سے یا جن کو میگرین ہیڈ ایکس ہوتی ہیں یو you نو know, وہاں پہ بھی جو سائیکولوجیکل ٹیکنیکس آج کل ڈیولپ ہو چکی ہیں یو you نو know, ان کا ایک بڑا پازیٹیو اثر پڑتا ہے اور پین کو ریلیف مل جاتا ہے یو نو کرانک الس سے ایڈجسٹمنٹ جلدی ہو جاتی ہے یو you نو know, اگر سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ساتھ ہو جائے اور اور اور یہ سب چیزیں بھی جو ہے یہ بھی ان کا ایک مثبت اثر پڑتا ہے in how we cope with illness and how we deal with illness and how You know how good a job we do in coming towards being healthy اب میں آپ کو ایک اور کانسیپٹ سے انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا اس کو ہم کہتے ہیں دا لائف اسپین پرسپیکٹو لائف اسپین پرسپیکٹیو سے مراد میری ہے کہ پیپل چینج اوور ٹائم آئی مین یہ تو ایک فیکٹ آف لائف ہے دس سال کی عمر میں ہوتے ہیں وہ ہم بیس سال کی عمر میں نہیں ہوتے جو بیس سال کی عمر میں ہوتے ہیں وہ ہم تیس سال کی عمر میں نہیں ہوتے تو چینج جو ہے اور ڈیولپمنٹ جو ہے دس از اے آن گوئنگ پروسیس اے کنٹینیوس پروسیس اور اسی طرح ہماری جو تھرو آؤٹ ہمارے زندگی میں ہمارے مختلف ایشوز اور کنسرنس بھی چینج ہوتے رہتے ہیں فار انسٹنس ہماری ہیلتھ جو ہے دیٹ آلسو کیپسنگ اسی طرح النس کا ایکسپیرئنس بھی ہمارے یو نو ویری کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح ہمارے سارے کے سارے بایوسائکو سوشل جو سسٹمز ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں اسی لیے اٹ از امپورٹینٹ فار ایس ٹو لک ایٹ یو نو لائف ان لائف سپین پرسپیکٹو کیونکہ اس پرسپیکٹو میں ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو پہلے گزر جاتی ہے یا جس سے ہم گزرتے ہیں اس کا ایک ڈیفینےٹ امپیکٹ جو ہے وہ ہم پہ پڑتا ہے In other words, whatever we go through in life, I strongly believe in this, and I I tell my students and I tell my clients all the time, whatever we go through in life, nothing is wasted. I mean, this is a very, big, very beautiful life. And you can also it read it and read it with yourself. It's a very good idea that this is why I'm saying that, that we go through these temporary you know, setbacks in life, لیکن ہم, ہمیں یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا کتنا نقصان ہمیں ہو گیا ہے بٹ دا بیوٹی آف لائف از کہ نتھنگ از لاسٹ دیر سم تھنگ ٹو بی گینڈ ان ایوری ایکسپیرئنس دیٹ وی گو تھرو اسی طرح یہ جو ڈیولپمنٹ کا پرسپیکٹو ہے ڈیولپمنٹ جو ہے اس, یہ ایک آن گوئنگ فینومنا ہے آن گوئنگ فینومینا سے مراد ہے میری کہ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے یہ ایک تسلسل ہے اس میں اور یہ ہوتی رہتی ہے تو آج کا جو کرنٹ لیول ہے وہ کسی حد تک ہمارے فیوچر ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی ہمیں بتاتا ہے کہ وٹ ڈائریکشن وی پروبیبلی آر گوئنگ ٹو گو تو اسی لیے ہمیں یو نو اٹ از امپارٹینٹ فار ایس ٹو کانسٹینٹلی بی اوپن ٹو یو نو وٹ از ہیپنگ آر لائف اب فار انسٹنس آپ دیکھیں کہ جو ایڈلٹس ہیں یو you نو know یا جو ایلڈرز ہیں ان کے کنسرنز اور ایشوز آر ڈفرینٹ فرام جو بچوں کے ایشوز ہیں بچے جو ہیں ان کو ہمیں پتہ ہے کہ کرونک ڈزیز نہیں ہوتی بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی کرونک ڈزیز ہو جائے بچوں کے زیادہ تر جو مسئلے ہیں وہ کیا ہے وہ نزلیں زکام کھانسی پیٹ خراب بخار دیز آر دا کائنڈ آف ایشوز دیٹ وی ڈیل وتھ وین اٹ کمز ٹو چلڈرن بٹ ایز اپٹ اگر ہم ایلڈرلی پاپولیشن کو دیکھیں یو you نو know, 50 سال سے زیادہ کے لوگوں کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو تھوڑی سی اور قسم کی کنڈیشنز بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کرانک کنڈیشنز ان میں ہارٹ ڈزیز فار انسٹنس ہے یو you نو know, ان میں کئی دفعہ آپ کو اسٹروک کے کیسز نظر آئیں گے ان میں آج کل تو بلکہ کئی دفعہ ہمیں کینسر کے کیسز بھی نظر آتے ہیں تو یہ یہ جو چیز ہے یہ ایک خاص یو نو ایج کے لوگوں میں زیادہ یہ پائی جاتی ہے اب ذرا غور کرتے ہیں کہ یہ جو رولز ہیں سائیکو سوشل سسٹمز کے یو نو ہاؤ ڈو دے چینج اس میں اگر ہم پہلے بایولوجیکل سسٹم پہ غور کریں تو بایولوجیکل سسٹم جو ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ اور چینج کو اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ کیا ہو کیسے ہوتی ہے فسٹ آف آل آپ نے دیکھا کہ you know as we grow physically پہلے تو ہمارا physical growth ہوتی ہے our body size جو ہے that sort of changes you know ہمارا ہم, ہم, ہم, ہم ہمارا کد بھرنا شروع ہو جاتا ہے ہمارا weight بھرنا شروع ہو جاتا ہے ہمارا size بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم بچپن میں اتنے زیادہ یو you نو know, ہمیں strength نہیں ہوتی ہم اتنے efficient نہیں ہوتے اور but as we start to grow ہمیں strength آنی شروع ہو جاتی ہے اور اینڈ اینڈ وی بیکم مور ایفیشینٹ یو نو اور اسی طرح جب ہم ایک خاص ایج پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ناؤ آر دا آر ڈکلائننگ ایئرس آپ نے سنا ہوگا کہ we talk of declining years ایئرس تو declining years کیا ہے ڈکلائننگ ایئرز یہ نہیں کہ ہم you know, اللہ کو پیارے ہونے لگے ہیں declining years سے مراد ہے کہ بھائی وہ جو ایک impetus جو momentum تھا ہمارے growth کا اب وہ ایک پیک پہ پہنچنے کے بعد اب تھوڑا سا گریجولی وہ ڈاؤن ہیل چیزیں ہونی شروع ہو جائیں گی تو ڈاؤن ہیل سے مراد کیا ہے ڈاؤن ہیل سے مراد ہے کہ چیزیں سلو ڈاؤن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفٹر ایج یو نو وی اسٹارٹ ٹو سلو ڈاؤن یو نو وہ تیزی ہم میں نہیں رہتی وہ, وہ ہمارا ایکٹیویٹی لیول کچھ کم ہو جاتا ہے اور ہم چیزوں کو سوچ سمجھ کے ذرا کرتے ہیں ہر چیز میں ہم شامل نہیں ہوتے ہماری فزیکل ابلیٹیز بھی جو ہیں یو نو فارس اگر پہلے ہم پانچ چھ کلومیٹر آرام سے واک کر لیتے تھے یا دس کلومیٹر آرام سے واک کر لیتے تھے تو اب ہمیں you know تھوڑا سا تھکاوٹ محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے سٹیمنے کی کمی جس کو ہم کہتے ہیں یو you نو know محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے تو ہمارے جو مسلز ہیں یو you know, ہماری باڈی جو ہے وہ تھوڑی سی لیس ایفیشنٹ ہو جاتی ہے وہ اتنی اس میں وہ اتنی تیزی وہ ات, اتنی ایجلٹی نہیں رہتی آ, وہ اتنی پروفیشنٹ نہیں رہتی اس میں تھوڑی سی کمی شروع ہو جاتی ہے اسی طرح اگر فارس ہم بیمار ہوں تو بیماری جوان جوانی میں یہ بیس سال, سال کی عمر میں جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم بغیر دوائی لیے ہی فٹافٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم پچاس سال کی عمر میں بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں دوائی بھی دوائی بھی لینی لازمی ہو جاتی ہے اور وہ جو پیریڈ ہے یو نو ٹھیک ہونے کا کئی دفعہ وہ بھی تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے سملرلی اگر ہمیں کوئی چوٹ لگ جائے تو وہ چوٹ کا بھی جو پروسیس ہے ہیلنگ کا وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کچھ لمبا ہو جاتا ہے یہ تو بات ہوئی بایولوجیکل ہمارے سسٹم کی اب اسی طرح جس طرح بایولوجیکل سسٹم افیکٹ ہوتا ہے اسی طرح سائیکولوجیکل سسٹم بھی ہمارا جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے سائیکولوجیکل سسٹم کس طرح होता ہوتا ہے کہ فور انسٹنس جب بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی جو کونگنیٹیو ابلیٹی ہوتی ہیں وہ ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہیں یو نو اس کی تھنکنگ پاور ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے اس کی ابیلیٹی ٹو اینالائز تھنگس ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ جو جو اسکول کی طرف جاتا ہے اس کی لرن اس کی وکیبلٹی بلٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کی لینگویج ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو یہ چینجز دیٹ سائیکولوجیکل چینجز جو ہمیں آ رہی ہوتی ہیں کوگریٹیو لیول پہ اسی طرح جب ایک ایک ٹائم پیریڈ وہ بھی آتا ہے کہ وی آر گیٹنگ اولڈر فار انسٹنس تو آپ نے اکثر بزرگوں کو دیکھا ہوگا یا آپ نے اکثر اپنے والدین کو بھی کئی دفعہ سنا ہوگا کہتے ہیں کہ یار اب وہ باتیں جو ہیں مجھے اس کا نام بھول گیا ہے نام یاد نہیں آ رہا کیا نام ہے ادھر بتاؤ گے کیا نام تھا تو یہ ابلیٹی ایک دم سے چیز کو ریٹریو کرنا یاد رکھ کر لینا اور یا ڈیٹیلز کو یاد رکھنا یہ افیکٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور یورو you know, اور آہستہ آہستہ you know, اس کا یہ یہ بھرنا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح ایج کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جو ایک چیز اور چیز ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے یہ بھی ایک سائیکولوجیکل لرننگ ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف آر ایلنس ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف آر سیلف ہاؤ ٹو ٹیک کیئر ایف وی آر انویل تو یہ بھی ایک رسپانسبلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے اپنے اپنی ذات کے اراؤنڈ رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ ہے یہ یہ بھی ایک سائیکولوجیکل سسٹم ہمیں سکھاتا ہے کہ ہاؤ کین وی ٹیک کیئر آف آر اسی طرح یہ تو سائیکولوجیکل سسٹم کی بات ہوئی اب ہم اگر آگے چلیں تیسرے سسٹم کی طرف تو وہ سوشل ریلیشن شپ اور سوشل سسٹم کہلاتا ہے سوشل سسٹم بھی ہمارا جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی گرو اور ڈیولپ کرتا ہے جس طرح ہمارا بایولوجیکل سسٹم یا سائیکولوجیکل سسٹم کرتا ہے کہ فارس ایک وقت ہوتا ہے کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں ہمارے اسی عمر کے دوست ہوتے ہیں دین وی گرو اپ ان ٹو ایڈلٹس تو ہر لیول پہ ڈیولپمنٹ کی ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا یو you نو know, ہماری رسپانسبلٹی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور ہمارا جو رول ہے وہ ڈیفائن ہوتا ہے ڈفرینٹ ایجز اینڈ ود دیز ڈفرینٹ بلاکس دیٹ وی آر ان ٹو ایڈلٹ لائف میں ہماری آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے ہمیں ہم پہ زیادہ رسپانسبلٹی پڑ جاتی ہے ہمیں اپنا خیال خود سے رکھنا پڑتا ہے اسی طرح ہمیں اوروں کا خیال خود سے کرنا پڑتا ہے ہمیں اپنے بزرگوں کا خیال ہمیں اپنے پیرنٹس کا خیال خود سے کرنا ہوتا ہے ابھی وہ ایک کیئر گیور کا جو اس کو ہم کہتے ہیں رول یو you know, نو وہ ایڈ ہو جاتا ہے ایک پیرنٹ کا رول ایڈ ہو جاتا ہے یو you نو know, ہم میں سے کچھ لوگ جو ٹیچرس بن جاتے ہیں سکولوں میں پڑھاتے ہیں کالج میں پڑھاتے ہیں ہمارا ایک وہ رول شامل ہو جاتا ہے تو یہ سوشل ریلیشن شپ جو ہیں یہ بھی بڑی ڈائنامکس کا فینومینا ہے اور جو ایج کے ساتھ ساتھ اس یہ ایڈ اس میں مختلف ڈائمینشنز ہونی شروع ہو ہی جاتی ہیں اور پھر ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ہم ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ نہ ہو ہمیں صرف اپنی ذات ہی کا خیال نہیں رکھنا بلکہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ وقف کرنا چاہیے کمیونٹی ویل بینگ کے لیے یو نو تو پھر ہم کچھ ایسے کاموں میں ایسے یو نو پروگرامس میں اپنے آپ کو انوالو کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کا تعلق کچھ چیریٹی سے ہوتا ہے یا کچھ سوشل کمیونٹی سروس سے ہوتا ہے اسی طرح اگر ایک شخص جو ہے لیٹسے کہ اگر ہمیں ڈائبٹیز ہو جائیں اور ڈائبٹیز جیسے آپ کو پتا ہے کرانک کنڈیشن و اس کا کوئی کیور نہیں ہے اس کو مینج ہی کرنا ہوتا ہے تو پھر یو نو ہم ہم جو رسپانسبلٹی ہمیں سکھائی جاتی ہے یا جو سوشل ریلیشن شپس ہمیں رسپانسبلٹی سکھاتے ہیں اس سے ہمیں ہمیں یہ چیز پیدا ہوتی ہے سائیکولوجیکل ایلیمنٹ بھی اس میں ہے سوشل ایلیمنٹ بھی اس میں ہے کہ ہم اپنا بہتر خیال کرنا جو ہے بیماری کے اراؤنڈ وہ سیکھتے ہیں تو یہ جو لائف اسپین کا پرسپیکٹو ہے یہ آپ نے دیکھا کہ اس کے تین ڈائمینشنز ہیں جن کو ابھی ہم نے کور کیا ہے ایک بایولوجیکل ڈائمنشن ہے ایک نفسیاتی سائیکولوجیکل ڈائمنشن ہے ایک سوشل ریلیشن شپ کا ڈائمینشن ہے اور ہم زندگی میں ان مختلف ڈائمینشنس کو یوز کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے اپنی لائف کے مختلف ڈیمانڈز کو مختلف ان ضروریات کو نیڈز کو مختلف اس کے الیمنٹس کو یو نو ہیلتھ اور جن کا تعلق ہماری صحت کے ساتھ ہے جن کا تعلق ہمارے النس یا بیماری کے ساتھ ہے ہم ان کو یوز کرتے ہوئے اپنے اپنا خیال کرنے کی کوشش کرتے ہیں نو لیٹ می گیو یو دا ڈیفنیشن آف ہیلتھ سائیکالوجی میٹرا ڈیفائنڈ ہیلتھ سائیکالوجی the ایگریگیٹ of دا اسپیسیفک ایجوکیشنل سائنٹفک اینڈ پروفیشنل کنٹریبیوشن آف the ڈسپلن آف سائیکالوجی ٹو دی پروموشن اینڈ مینٹیننس آف ہیلتھ دی پروموشن اینڈ ٹریٹمنٹ آف ایلنس اینڈ ریلیٹڈ ڈسفنکشن یہ تو ہوگی ڈیفینیشن but now i would like to move on to something which is very very important and i am sure you would be eagerly waiting to know ke bhai aims kya hain psychology ke. i think aims of health psychology is a very important topic jisko samajhna bahut zaruri hai is juncture health psychology jo hai, emphasizes the role of psychological factors in the cause progression and consequences of health and illness ایمس آف ہیلتھ سائیکالوجی جو ہے ہاں وہ دو ہیں بیسکلی ون is انڈرسٹینڈنگ ایکسپلینگ ڈیولپنگ اینڈ ٹیسٹنگ تھھیوری اینڈ سیکنڈ از پوٹنگ دس تھیئری ان پریکٹس سو دی آر ٹو بیسک ایمس جو ہیں ہیلتھ سائیکولوجی کے پہلے ایم کی اب بات تھوڑی سی تفصیل کرنا میں چاہوں گا health psychology aims to understand explain develop and test theory کن طریقوں سے A. firstly evaluating the role of behavior دی اس سے مراد یہ ہے کہ بیہیویئر کا امپیکٹ جو ہے کیا رول ہے ایک بیماری کے آنے میں اب فار انسٹنس وی ہیو سین کہ کارنری ہارٹ ڈیزیز جو ہے از الاٹ آف ٹائمس ریلیٹڈ لائک اسموکنگ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو اسموکرز ہے جو سگریٹ پیتے ہیں لوگ ان کو کارنری ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لوگ جن کا کولسٹرول لیول زیادہ ہے ان کو بھی کارنری ہارٹ ڈیزیز کے چانسز زیادہ ہے اور سملرلی پیپل جو ایکسرسائز کم کرتے ہیں یا جنہیں ہائی بلڈ پریشر رہتا ہو یو نو دیز آر دا کائنڈ آف پیپل who are more susceptible and vulnerable to کارنری ہارٹ ڈیزیز سملرلی آج کل وی ہیو plenty of information around cancers مین دیر آر سرٹن کینسر جو کسی حد تک آر ریلیٹ بہیویئرس اور اس میں کیا چیزیں اس میں ڈائٹ فار انسٹنس میٹر اس میں اسموکنگ سیمس ٹو میٹر اس میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ الکوہول کا یوز اگر ہے دیٹ آلسو میٹرس اور ٹیسٹ you know, اور اپنی میڈیکل اسکریننگ جو ہے اوائڈ کریں یا چیک اپ کریں so that can also add to you know to such, such a condition similarly just strokes jo hai, it's a very common condition hum sunte hain hum sunte hain ki wo bajare ko stroke ho gayi aur stroke ki wajah se wo fault ho gaya to stroke kya hai stroke ka bhi jo hai ek bahut with our lifestyle Usme for instance smoking jo hai is number is number one risk factor in, in stroke Is is the cholesterol or high blood pressure jo hai, you know these are again things you know that you know that sort of add to the risk factors. It's say Hamare under eighth probability Ham you have to have a stroke,. Hai in se. Similarly, a core factor you overlook hamkar wo, wo death because of accidents is another factor. ایکسیڈنٹس فار انسٹنس جو ہے آئی مین آر اے ویری ویری بگ we ڈیتھ اکثر اوقات یو نو وی وی ڈونٹ اویئر آف اٹونٹ ایون نو اباؤٹ اٹھی یہ جو, جو ہمارا فیٹیلٹی ریٹ ہے اس میں ڈیتھ جو ہمارے cause of death جو ہے اس میں کار ایکسیڈنٹ پلے یہ روڈ accidents جو ہے تو یہ, یہ جو روڈ سائڈ ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرح کئی چیزوں سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں انسٹنس یو نو ڈرگ ابیوز اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اف سمبڈی ہیز ہیڈ ٹو مچ نو لیکو ٹو ڈرنک اف سمبڈی از آن ہیروائن اور اف سمبڈی از یوزنگ ہیش اور میروانا یو نو پہ ہے یا کسی اور ڈرگ پہ ہے اور اس کی وجہ سے وہ کیئر لیس ڈرائیونگ کی وجہ سے یو نو جو ڈیتھ ہے دیٹ ریزلٹس بیکاز آف دیٹ تو یہ سب چیزیں جو ہے ان کا ایک آپس میں اس طرح کا relationship شپ ہے ایک اور جو فیکٹر ہے جس کو ہم بی کہہ سکتے ہیں از پرڈکٹنگ انہیلدی بہیویئر کہ اگر انہیلدی بہیویئرس کو پرڈکٹ کر لیا جائے تو اس سے بھی کچھ بچت ہو سکتی ہے اب انہیلدی بہیویئر میں کیا آئے گا کچھ تو وہی چیزیں ہیں جو میں نے پہلے جن کا ذکر کیا ہے کہ اسموکنگ unhealthy behavior, alcohol consumption is a unhealthy behavior اگر ہم بہت زیادہ مرغن غذا کھاتے ہیں یو نو فیٹی فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں تلی ہوئی چیزیں اگر بہت زیادہ کھائیں پراٹھے بہت زیادہ کھائیں دیسی گھی کا استعمال بہت زیادہ کریں، تو یہ ساری کی ساری یو you نو know, جو چیزیں ہیں یہ رسک فیکٹرز کنسیڈر کی جاتی ہیں تو یہ ان چیزوں کو اگر ذہن میں رکھا جائے اور ان کے اراؤنڈ اگر ہمارے اندر ایک اویئرنیس رہے تو ہم کسی حد تک اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ایسی بیماریوں سے جو کہ زیادہ کرانک بیماریاں کنسیڈر کی جاتی ہیں now i would like to mention the third factor which is a c factor which is understanding the role of psychological consequences of illness یہ جو illness کے psychological consequences ہیں یہ دو types کے ہیں کچھ تو وہ ہے جو physical جن کا ایک, جو فزیکل کانسیکوینس سمجھے جاتے ہیں بیکاز اے ڈیل وتھ فزیکل like pain, like nausea, like vomiting اور کچھ psychological symptoms ہیں جیسے depression ہے anxiety ہے تو in both these areas یو نو انڈرسٹینڈنگ جو ہے سائیکولوجیکل کانسیکوینسز کی that seems to help in alleviating both the physical and the psychological symptoms اسی طرح چوتھا جو ہے D it is evaluating the role of psychology ٹریٹمنٹ آف ویلنس تو یہ اس کی مثال یہ ہے کہ جب ہم سائیکالوجی کو اتنا امپارٹینس اٹیچ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی سائیکالوجی جو ہے سائیکولوجیکل فیکٹر جو ہے وہ ایٹیولوجی میں انوالوڈ ہے اور ان کے ان کی وجہ سے کئی conditions بھی جو ہے وہ develop ہوتی ہیں تو اس چیز کو پھر ہم اس طرح بھی ہم ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک چیز ایک بیماری کا کوز بن سکتی ہے تو یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ جو سائیکولوجیکل فیکٹرز ہے وہ اس کی ٹریٹمنٹ میں ان کا کیا دخل یا رول ہو سکتا ہے سو ڈیفینیٹلی ٹریٹمنٹ اور سائیکولوجیکل کونسیکوینس جو ہے یو you نو know, کسی بھی بیماری میں اس کا ایک خاص امپیکٹ ہے اور اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس سائیکولوجیکل فیکٹرز کی وجہ سے یو you نو know, جو ڈیوریشن آف بیماری ہے جو اس کا ایک اثر پڑتا ہے جو دوسرا پہلو ایمس کے حوالے سے جس کا ذکر میں نے کیا تھا وہ تھا کہ ہیلتھ سائیکالوجی جو ہے آلسو ایمس ٹو پٹ تھری انٹو پریکٹس تو تھھیری جو ہے اس جب تک اس کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے اس وقت تک اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ ڈراؤٹ نہیں کیے جا سکتے ہیں تو تھھیری کی امپلیمنٹیشن جو ہے دیٹ پلیز اے ویری امپورٹینٹ پارٹ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ پروموٹنگ ہیلدی بہیویئر ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ وٹ ڈو آئی مین بائی پروموٹنگ ہیلدی بہیویئر میری مراد اس سے یہ ہے کہ انسان کو بیماری کی حالت میں دیکھنا چاہیے کہ وٹ آر دا کائنڈ ان کو کن بہیویئر کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے جس سے جو وڈ ہیلپ دا پرسن ٹو گیٹ بیٹر کوئکلی اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے جو بلیفس ہیں اپنے بارے میں یو نو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو جلدی ٹھیک نہیں ہوں گے یا یہ بیماری پتہ نہیں کب تک چلے گی یا پتا نہیں اب ہم دوبارہ سے پڑھائی کر سکیں یا نہ کر سکیں یا جاب پہ جا سکیں یا نہ جا سکیں تو اگر اف ون از پیسمسٹک ان ون ایٹیوڈ یو نو دیٹ آلسو ہیز اے امپیکٹ آن دا ڈیوریشن آف ایلنس تو فرام دیٹ پوائنٹ ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہے اس کا خاص فوکس ہوتا ہے ٹو تھنک پازیٹیولی اینڈ ہیو پازیٹو بلیفس اسی طرح ایک اور جو چیز بڑی امپارٹینٹ ہے وہ ہے کہ how to prevent illness اکثر اوقات ہم بات کرتے ہیں بیماری کے علاج کی لیکن health psychologist کا جو بڑا ایک important رول ہے وہ یہ بھی ہے دیکھنا کہ ہم بیماری کو ہاؤ وہ کس قسم کے انوائرمنٹل فیکٹرز یا کس قسم کے بلیف سسٹمس چاہیے یا کس قسم کی ویلوز ہونی چاہیے جو کہ بیماری کے آن سیٹ کو چیک کرے اور روکے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایسی بے شمار بیہیو انٹروینشنس جو ہیں ڈیولپ ہو گئی ہیں جس سے کہ جو بیماری کی جو الس ہے یو نو اس کو چیک کیا جا سکتا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے کہ فار انسٹنس اگر ایک آدمی ہیز ہیڈ اے ہارٹ اٹیک اور ہارٹ اٹیک کے بعد اگر اس کو ڈاکٹرز بتا دیں یا اس کو سائیکالوجسٹ بتا دیں کہ بھائی اب تمہیں کچھ چیزوں کی احتیاط کرنی ہے فار اب تمہیں فیٹی فوڈس نہیں کھانے چاہیے اب تمہیں سموکنگ نہیں کرنی چاہیے اب تمہیں ایکسرسائز کرنی چاہیے اور اگر وہ ان بیہیویئرز کو اپنا لیتا ہے اپنی لائف اسٹائل میں تو اس سے وہ مزید ہارٹ اٹیک کی پاسبلٹی سے بچ سکتا ہے سو سو دس از ہاؤ یو نو سرٹن بہیویئرز اینڈ سرٹن بلیف سسٹم جو ہے وہ, بیم, وہ آئندہ آنے والی بیماری سے ہمیں بچا سکتے تو اسی لیے ٹریننگ آف پروفیشنل جو ہے دیٹ پلیز اے ویری امپارٹینٹ پارٹ کیونکہ ڈاکٹرز اور ٹرین اور سائیکالوجسٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے پیشنٹس تک چیزوں کو کمیونیکیٹ کر سکے وہ ان تک چیزیں پہنچائیں ان کی ایجوکیشن کریں بیکوز ایجوکیشن جو ہے وہ پریونشن کا سب سے افیکٹو طریقہ ہے اٹ از اونلی تھرو ایجوکیشن اینڈ اٹ از اونلی تھرو آر اویئرنس اور اراؤنڈ کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس طرح کی کنڈیشن سے Now I would like to talk about another very important element which is relating health psychology to other science fields. You have seen that any field can survive itself. It has to get its nourishment from other fields and disciplines. Similarly, the knowledge of health psychology takes its nourishment from other fields. Se leti hai. For instance, ود ان سائیکلوجی بھی وہ اور فیلڈ سے لیتی ہے جیسے کلینکل اور کلینکل سائیکالوجی ہے یا سوشل سائیکالوجی ہے اسی طرح میڈیسن کے اندر بھی وہ سائکیٹری سے یا پیڈیٹرک سے یو you نو know, اس کا کنیکشن ہے لاٹ آف کامن نالج یو نو یو نو دیٹ گوز ٹو اینڈ فرو آپس میں divide ہوتی हो, ہے share ہوتی ہے similarly کچھ ایسے allied fields ہیں یو you know, جن سے جو ہیلتھ سائیکالوجی جو ہے ان کے ساتھ اس کا ایک بہت گیارہ رشتہ ہے اور تعلق ہے ان میں فار انسٹنس نرسنگ ہے یو نو نیوٹریشن ہے فارماکالوجی ہے بائیولوجی ہے سوشل ورک ہے اب میں چار ایسے ایریاز کی بات کرنی چاہوں گا جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ الائڈ ایریاز ہیں جن کے ساتھ ہیلتھ سائیکالوجی کا ایک بڑا گیارہ رشتہ ہے پہلا جو ایریا ہے وہ ہے دا فیلڈ آف ایپیڈیمایولوجی ٹو انڈرسٹینڈ ہیلتھ سائیکالوجی فلی وی نیڈ ٹو نو دا کونٹیکس انچ ہیلتھ اینڈ ایلنس ایگزٹ ان دونوں چیزوں کا آپس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بہت امپورٹینٹ ہے سمجھنا کہ ہیلتھ اور ایلنس جو ہے وہ کس کانٹیکس میں یو نو در بینگ سین ایپیڈیمایولوجی جو ہے اٹ از دا سائنٹفک اسٹڈی آف دا ڈسٹریبیوشن اینڈ فریوینسی آف ڈیزیز اینڈ انجری پروائڈس پارٹ آف دس کانٹیکسٹ تو یہ ایک سائنٹفک اسٹڈی کا طریقہ ہے کہ جس میں ریسرچرز جو ہیں دے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو فیلڈ جو ہے اپیڈیمیالوجی کا یہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو بیماری جو ہے وہ کس پاپولیشن میں کون سی بیماری ایگزسٹ کرتی ہے یو نو کون سا وہ کیا ایسے ویریبلز ہیں جس کی وجہ سے جو ڈزیز ہے وہ ایک خاص طبقے میں یا ایک خاص جو ایریا میں یا ایک خاص ایج میں وہ ایگزٹ کرتی ہے تو آئی مین بیکاز دیر سرٹن ڈیزیز اینڈ کنڈیشنز جن کا تعلق جینڈر سے ہے کہ میل فیمل سے ہے دیر سرٹن کنڈیشن جن کا فارس تعلق ایج سے ہے تو یہ جس یہ اس کی جو اسٹڈی ہے وہ ایپیڈیمایولوجی کراتی ہے ایپیڈیمایولوجی جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کون سی کنڈیشنس کس انوائرمنٹس میں کن پاپولیشن میں کن ایتھنک گروپس میں کس ایج میں پائی جاتی ہیں اسی طرح ایپیڈماولوجی جو ہے یہ میس میڈیا جو ہے وہ بھی اس کے بارے میں بہت اس سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے فار انسٹنس ہمیں فور انسٹنس پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں لائم ڈیزیز کنڈیشن کال لائم ڈیزیز یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو جو پیدا کرتی ہے ٹک بون النس کو تو ہمیں اپڈیمولوجی بتاتی ہے کہ کس انوائرمنٹ میں کس انوائرمنٹ میں کس ماحول میں اس کے ہائی لیولس پائے جاتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون ایسی انوائرمنٹس ہیں جہاں پہ کینسر زیادہ پایا جاتا ہے خاص قسم کا اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ٹاکسک سبسٹینسز جو ہیں جو انڈسٹریل ویسٹ کے اراؤنڈ پائے جاتے ہیں وہاں پہ کچھ قسم کے کی کینسر پائے جاتے ہیں اسی طرح جو دوسرا ایریا ہے وہ پبلک ہیلتھ کا ہے پبلک ہیلتھ جو ہے یہ بھی ایک ایسا فیلڈ ہے جس کا بڑا گہرا تعلق ہے ہیلتھ سائیکالوجی سے کیونکہ پبلک ہیلتھ کا فیلڈ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ایسے امپورٹنٹ ایشوز لائک سینیٹیشن صفائی فار انسٹنس جو ہے ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے کمیونٹی سروسز جو ہے یہ ساری کی ساری جو ہے یہ اس میں سے ہم, ہم ہمیں ملتی ہیں تو ان دیٹ وے ہیلتھ سائیکالوجیس کا ایک بڑا گہری نظر ہوتی ہے پبلک ہیلتھ ایشوز کے اراؤنڈ بیکاز دوز آدی ایریاز جن کے بارے میں مختلف ریسرچز کیری آؤٹ کی جاتی ہیں سائیکالوجیز کیری آؤٹ کرتا ہے ان آرڈر ٹو برنگ امپروومنٹ تو یہ پبلک ہیلتھ جو ہے یو you نو know in that way is very closely connected to health psychology similarly another area third area is sociology sociology kya hai human social life ki study jo hai wo sociology ke lati hai pe, medical sociology jo hai uska ek bada kareebi rishta health psychology se medical sociology mein, you know, the health psychologist tries to understand kis aise social reactions to illness kya hai کس قسم کی پریکٹس کی جاتی ہے یو نو ہیلتھ فیکٹر سے ڈیل کرنے کی اور کس لحاظ سے کس اندازے سے میڈیکلس جو سروسز ہے ان کو آرگنائز کیا جا سکتا ہے تاکہ ایک بہتر علاج کا ایک بہتر ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ ایوالو ہو سکے اور آخری جو ایک فیلڈ جو جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا آج کے لیکچر میں وہ اینتھروپالوجی کا ہے اینتھروپولوجی جو ہے that also you know has a very important relationship with health psychology سائیکالوجی کیونکہ اینتھروپالوجی سے ہمیں یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ کس قسم کی مختلف کلچرز میں مختلف ہسٹوریکل ٹائمس میں کلچرز نے کس طرح بیماری سے ڈیل کیا کیا سسٹمس تھے ہیلتھ کیئر سسٹمس سے تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ انلیس کہ ہمارے پاس سوشولوجی اور اینتھروپالوجی کی نالج نہ ہو ایز ہیلتھ سائیکالوجسٹ یو نو ہم ایک preventive program जो है वो evolve नहीं कर सकते तो लिहाजा इन सब चीजों को साथ साथ चलना यू नो एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट होना सोशोलॉजिकल इंसाइट होना माओलॉजिकल इंसाइट होना यू नो सोशल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना इन विच हेल्थ और एलनेस एग्जिस्ट करते हैं इस चीज को समझना और اور انسان جو ہے وہ کس طرح ایوالو کرتا ہے ان سسٹمز میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایک اچھا ایک اچھا ہیلدی نظام لانے کے لیے ایک سائیکولوجیکلی فزیکلی ہیلدی سسٹم لانے کے لیے اور ایک بیماری کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے تو اس کے ساتھ میں آج کا جو لیکچر ہے اس کو میں اینڈ کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ہم اس سے آگے چلیں گے Tep-tek ke liye, you know, khudah hafiz and inshallah we'll meet again.